شربت یاد نبیبا تبیز بھی تلا تلام سلسطے گی کیا سیر العالم خٹ گولی وچھی یوسن سوادشی یہ تم سلاسمئی تکا یوسن سوادش اووسن سمش تیلام کبی دگیگی زقاز جنا زو پرشان اسریشی تیلام نزو تو وی لکھگی چکو کورے قورشی ففانو دا غائب شان رنگی شندے کو تیلامو سرکار اغنبیذت امر چے زاک نیا سو کرک رچے نہ نشی واراش اسی لم یہنس پہ گور باذ الناس بعض کو, یا سکر و اس کو یا الناس احناف ذکر کی مقصد رد نے عصل و احمانات امان فور باردہ اور مقصد تحریر و تحریر نمرات نبی مطلب نیت کی ادا و اطلاع او سکر تو شامل تھی نبید عقیف و نسیگی اور گنیت کا غنو نبئی نسیگی اور گئی مسماش اطلاع مساف و سکر و دا دا بانے آشیر بانی دیو بدا غازان دو اصل سمپ اس میں داخلی کی بے بسکر ہانی سیکھے سیکھی وبه غارات تني هذه سمعت من قال اخبرني ابي انصاري في سال ابن عمرو سيد الله صلى الله عليه وسلم امروا قاماته كده شويه 66 78 كده 900 اا ياضنا جبر كده 987 38 كده حدث النبي ما قال ان قعد له ثمر في طور حتى اصبح عليه ما بخاري مسد سردي اور ابن النلۃ قسم ارشاد شیخ کشمیری احمد نے ذکر کئی امام راض امامہ اور بیان حدیث مطابق نے مرام سرا ਆ ਬ람રાਨ فقہ اطلاق ذنبیس فق اطلاق راو نبین تاک نبیس فق اطلاق انا پانی سیدہ چ مصدر النلۃ مصد بیان د مسرے محمد من شادن کا کی نام دلوازن دلوازن شا. نبی نبی جائز دی ما و الہ الا الله ينزل و فاحكرا السماء و خبز و ما يقر من الخبز له قسمك جبا فقر ينقر رجلسه उठे و هلان دخل نسيكن حنسي و غازان رجج ایام ستو نے کی ان داور مسریدا بالو صحاب ذکر نہ کرو اراد اپ و قدر ذکر و حدیث عنده مہاری سندن کا سے سراسوں کو محمد انحسن چیبانض ادام میں اختلاط راضی تو دو وچ نے راضی رازی چاہ گئی وچ چاغا جر نہ مارا دیدام ہدے کو مداخت نہ فخر کیوں دیتے حاضر ہو تو نہ ظاہر حداب ہو حاضام حالی منظم دے ہندام کار اور ساغت تلق میں را دے ندی سے بھی ساغت تلق میں رہ پھر سے لک مت ان عمر بنت لیبل چنم میرے بھیجا ان کو کو موخ مبلاد ایمان کو دغ اطلاق دے ایدام و تمرما معنا دے معنا مارادار چلی مقصود زیدام نے انصافت اللقمہ دے اپ حدیث راضی ان معنا فلا حاصل نہ تو اور کلہ حاصل مبلاد انا ہونج فعر کے زیدام نے دے اور ذو عرف لہاس اور ما يكون من ایدام و دم کم چھنے و دم راضی ہم سراسا اطلاق اور اتب و پیابس دوڑ ہوئی چاہیے سے اضابت کے لوگنے کا خلاضی امام و حربہ محمد ناصر نے ذکر کی جماعت نقط رخبصور شاہ مال کا شرا اختلاف راضی ز کم کی سم اختلاع وہ لکھی گی شرح مال کا شلا نا. کم چزن دین آگے تحدام فارغ پہ رکھی گیا تو اس کم چی اختلافی رکھی تھی دونا سروی ریوری سے نوزادی کرتے بس دا کافی دیکھنا سبق کی دی. سب کیند صبح کی اتو سب نس کی فَأَرْسَلَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا آيٌ فِي الْجَوَاهِرِ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَأَعْطَانَا فَأَمْلَتْ أَغْرَاضٌ مِنْ شَعِيرٍ فَضَعَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْقُبَّةَ بِعَامِي ثُمَّ أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى تَقَوَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْدِ وَقُلْتُنَا عَنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَوْهُمُ فَانْتَرَقُوا وَانْتَرَقُوا بَيْنْ أَيْدِهِمْ حَتَّى جِدْتُ فان تنق ابوذر حدثا لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ابوذر حدثا تنارا ما عندك فاعط بذلك قوض بقره امره قال بامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك القوضي ففطت ونسى نغا فاہدیمات ترجمت دائی فادیمات ترمیارم دا جنہی تکم شئیخ لیلات تکوزی سرائشی اگی تعدام دیکھ جی خط دی دی خدا <ülke phenomenon> <mail undrum> <orman> ، شوئی خط اکرد ، دائی قروض رائد ایک روطیس رائد سممم کارا سممم کارا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ و ایک اکولا سممم کارا ایضا لیعوشرتن فعادرنہم باقا روحات ناشنون سممم کارا جوکم کارا ایضا لیعوشرتن فعادرنہم جامہ جدت باب احتباب نے اندور بنیاد نہ شان الباغ نہ نیت بہادر ایمانسنا بحادث مانے نہ سلاس الد الماف نہ نا نا. اگر کا حدیث امام دی اطلاع جنتما تبر ایمان کے دے کم دیگر کی ایمان دا مناسب نہ دے کتاب تھے کتاب جنتما پہ ایمان کے دے سڑی قسم وقال لي جنون لما تعلمون مشته او لي قرع فمنه يقول فاصير القرحه تناهضر وهذه قرعه فسمع سعيد يقول اقبرني ومحمد ابن ابراهيم انه سمع رقم العالم قد بنوا وقاصين اليكيا يقول سمعت امر ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما ابن ابراهيم ها ومن قارئ جرت الله واله الى رسوله فهي الى الله وإلى الى رسوله ومن قارئ جرت ذاتك في وقال راتي تزون على وجدوا التوبه مالد نظر سراجونا تنجیزن یا تان خان نے ٹول مال ہی دیکھی یا سدا خکی نظر پہ داما کبر دے گن دے, دے. واقع گئی حاصل مسری دزاف رہا سما تبر دے جس سے نہ ٹول مار ہی دیا صدقہ کی یا وہ ٹول مار نظر مانی راوڑے سمتے اور کی دار صدق المال یا حجد من مال یا نظر المال حاجت تھی. تو, تو صدق نو چا یا مشورے وقار جو بواجمال نے پھکل والے تصواب دی چے حال پر شان ان کا حال پر شان دہ ہے بکر اور بے گوریش بکر نہیں وقار کے تصدوق بواجمال کی وجہ نہ نہ نہیں چتصادوق پہ کل مال دیاب نہیں شی یا هدت یا نظر بکر المال وانی تابع کی ہم وقار ہتنا احمد المصالح ہتنا ایو وہ وقار وہ بھی مصالح شار کو عبداللہ رب اللہ نے کہا وقار کا بھی بن ہی مشوری کی نور مقامات کی دیو کن حرامی کن حرامی امام مالک کی بتا تحریم دا حلال سے نا جمیگی نکار دے گی بات کے تحریم د تو عامی کی تحریم د شراب کے تحریم دباس آتما کی تحریم دامیری کے تحریم د من کو ہی اور امام شابی رحمۃ اللہ مسلزار جی تحریم تو من کو ہی کیراد یا طلاق نہیں تو شعظمی کی بتحریم دو تعام کی لباس کی شراب کی ام داخول باطل اعظمی کی تحریم دامی کے قبل اعظمی تحریری دہرا لو داد یمین تحریم کہ تحریم شراب ہوگو کہ تحریم الباس ہو کہ تحریم الامو شیب نہ اور کی فارکرم دے ذکر کی تحریم حالات کی, کی بات کہ جی ما قسم کو جذبانا معاقی ایک امبیدی تھا احناب ذکر کی اگر کفاقی کے ذکر قشم صرف وزن روایت کشتا زاہر نظم دو قرآن کریم موحید دو مسجد دو احناب حالا بلو دے زاہر نظم دو قرآن کریم تحریم دو حلالت ایمین ہوا نمت حرم معللہ لکم قطف حضل اللہ لکم تحلت ایمانکم تحریم دو ایمان ہوا دا غیر فارق کی فارق مقرر کرنا انزام عنو بش یہی مرحلہ الگو دین سودی کے بارے لازمی گا در شاہ حرمی گنو وہ بھی قرہات سے نہ حسن وہ محفل قرہات سے حل حاجات ان کے جریے قال زاما عطا انہوں نے سنا او بیذر نوامر بھی کہو سنت اجرت تو <تصفح> تم ان صلی اللہ علیہ وسلم کہے یہاں کو تو دینا وہ بھی تجحشد وَيَسْرَوُ النَّبِيُّ إِذَا أَطَلَّ فَطَافَتْهُ أَرَاحَ قُلْتُ أَنَا أَيَّتُنا خَلَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي وَإِنِّي آثِمٌ بِغَيْرِ حَامِدٍ أَكَلْتُ مَغَافِرَةً فَتَذَكَّرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَالَتْ زَارِقُ لَهُ فَقَالَ اللَّهَ بَلْ شَرِتُ أَثَرًا عِنْدَ زَيْرَاو بِاتِّجَاهٍ وَلَنْ أَعُودَ لَوْ قَنَطَرَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَدِّثُهُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَّا قَوْلَهُ اتَّبِعُوا إِلَى اللَّهِ بِعَائِتَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذَا سَرَّ النَّ ما غبنا سكلف به بهنسكو فسبع تعالل میں وقار ابراہیم موسی نشامر اعوذ له وقلح حلف حلفت فرات بي بذلك احد باب الوصايا غريب خبرك لنا فيكو امنيني بخبرك ايات النيرات باب الوصايا بالنذر وقول الموعد بالنذر ظن ظن فف نظر بعد او نذري بجيباني او بالنذور يوف ذمت بضمه تھی نظر لا اذا عجیب امر دے یو شیبا نے امر بالفام کے بے منہ منہ تیز بار سریں گے امر بالفا کے با ملاقت کے الفا بن نظر اور ہادی سوراتر کے دن ہی دظا پیزور داوی کر ذکر کہ دا دا نظر. نظر دا کرے کام شا برائے نظر دا غلط دی اور نہ یا باغی نظر مارہ غرض بھات حصول اور بھات کے مریض میں خشو یا مدام مقصود حاصل میں حاصل شو نظب گڈا لالو نظر عبادت دے عبادت مطالق فرد مناسب نہ دے سکار احباد دلادی بے دلارت نے اوکے ہزار سر دار ہی سر کتنا ہے تنجی دا کم نظر یہ احتقاد تاثیر اور صرف, او صرف, او صرف, او صرف, او صرف بالتانے وذي قراتتنا بني حماد وذي قراتتنا سفيان الحرثي عبد الله وقرتهنا عبد الله بن عمر انا النبي صلى الله عليه لا يرد شيء ولكنه يستغفر به من التوفي وذي قراتتنا بني ماي قرات وراشد القراسي بن عبد سناد خرجنا به ورزق قراته الله لم لا تكون نظر بطشي بار جمالي مكركر نفق مزورني ولكن يلقيه النذل القدر ورزيد نازل نظر لذر قذر تھا انداز اللہ فضائل مقننی چه بذلرمانئی دا تاوی کو جو تھا کئی نو تقدیر کی نظر شروع سے لگ پت دل له چه ذرا فرضان نظر مقرر نے فرخ جل واسے دین اور کی بہین دے روما سے اللہ فسوح ذ نظرمانے بخیل نوا و یتین علیہم علم کن یتین علیہم القبل راقیدہ ما تھا حدیث قوسی دے کلام دے اللہ دے راقیدہ ما تھا وجه نظرمانے حوت سے چنے راقم کہ نور خدا جو خدا نل <سؤال> راکر بانسی چلو تین مو موک بن وفي قرآن حتى تنا مسدد قرآن حتى تنا يحان شبط قرآن حتى تنا أبو جمرت قرآن حتى تنا زادان مضربين قرآن تنبط عبران بحسير عن نبي صلى الله عليه وسلم قرآن حتى غير مقرنص وقال الذين يعرون وقال عبران لا عدل ذكرت في ديني أخراط البعض قرنص ومع يوجو قبون ينظرون وراء يبقون ويقون بحرار شداء قسم ينظر مني ولا يكون عفا وفائبانك ويخونون الزام وعدبك يفاعد قسم نظر مالا وعدده وَيَشْهَدُونُ وَلَا يُسْتَشْهَدُونُ وَيَا غَرُوا بِهِ مُسْلِمَنُمُ باب النظر في الطعاد وما انفقت بالتفاق سبوط نظر دلوقتي في الطعاد كذا جائز ده محروم دارشت لكم نظرون أحاقا بخاص صورت كي يعمل تفقد التعصير عنقية فغرص دصمان فاتدن يباني الجواز نظر وإصاد فقط في الطعاد وما انفقت من شئينين داما فنظر في الطعاد تشاره وما انفقت من نفقت النظر لكم نظر فجالیت خبر میں ثابت تھا کہ نظر کی نظر فر جائے مناقط نے مناقد نے تفصیلوں کے درشے میں تھے شاف انور عائم مناخت بھی نیفا فلازم بھائی بنا فافی نظر ہو بانی خوبی میں نظر اہلاب اگر نظر جایت مناقط نے عبادت نظر بھی تعاطی اور تعتم و تقرر میں در کافر تعتم قربات کافر نے نظر چاہرت کے نظر اور میں مسلح <سؤال> امام بخار کا سن کے دا نظر اسلام کسی میں راشیل خبروں کا ہنی سیکھ سار کی نہ سی قال راتسنا محمد القادم قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا عباد الله ابن عمر انا فنان ابن عمر انا عمر قال يا رسول الله انت من نظر تو فرجا رئي ان آدك ان آدك مليلتن في المسجد الحرام قال اوفي بنذرك بابو من ما توالي نظر ابن عمر ابن عمر ابراة جعلت خموها على نفسها صلاة سيمر شو فغمان نظر ورسول بانه دي آداء ضرور دك ضرور لازم, لازم, لازم, دا دا لازم, دا. دا لازم دا. نو پڑے مال نو ام آدام کا لازم ندا مارے حوثیت نقرہ مصلاب نے داد مسلم بے نیابت در قسم حبادت تمالی محضا بدنی محض اور مرکب تمالی محضوں کی نیابت متقل سہید ہے کسرت داعج بھی قرو قدرت بھی طرف رزکات ورکل گورشت نے بسرت داعش کیوں بسرت دو قدرت کیوں کمل کا مرمانی نہش بدنی نہ خبصر دیا جی دائمی کی عاجب سے داغ دائمان کمرشی مڑ جی دائمی نیابت سیکھے گی یا گٹ شل بھی احتمام احتمال زالینی بھی نب مریض داغلہ نیابت نے سیکھے گی بھی باذو شعب عبادت ابنانی صلات سومہ امام باهنفاض امام مالک رحمتہ اللہ علیہ حضرت فضیلت نیابت سے نے سورۃ دایوجس کی نے مسرد تو فضرات البتہ فی جتی ورکولیشی من تریش کول چے دی من ذکی قضا ذرو نیونش دعنا مناف فرید عبد اللہ بن عباس تو جا عبد اللہ عمر ذکر نہیں امام مالک نے گڑے لا یصلون احدنا علی علی ولا سمع احدنا معافی عمل تصدہ کی نیابت تو سلاد کی فتح کی سید حسون کی بلا فتح رواج دار گہانہ بلا نیابتوں صوم نظری کی صرف آنہا بنا بھگانتانی آنا چتوا چند لی آنہا بل فتوی نے مخالف مہارشدار سرداغ مقابل کی مدرفت کو مہاردو محرم ابیا راج ترجیح محرم اور گولش یا سلحا پیدبار آزاد اعتبار صواب سرام یاسل فمار داسف جداؤ کا بھی تھا مقابل کا اخصری فتوی کتابیں مقابل کے داماول من امر ایبن عمر مناتانب سے قبا قبار کے منتقم آنہا دایا مقابل دا فتح کے مقابلے یا پارا دلط سے داس یا پھر اعتبار دو نیابت فلی سرخود فین تعبیر ح وَمِنْ هِذِهِ قَرَاتُتُنَا آدَمُ قَرَاتُتُنَا شُوزَنَ وَبِشْنِ قَرَاتُتُهُ سَعِيدٌ نَجُبَيْنِ نَأْبَاتُ الْخَطَارِ جُنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وقت إِنَّ وَقْتِي نَظَرْتُ أَنْتَ حُجَّةٌ وَإِنَّ مَاذُ بَقَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلِيًّا لَذُنُّهُ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفْضِلُ اللَّهُ وَأَحَقُّ بِالْقَضَاءِ بَابُ النَّذْرِ فِي مَعَارِيَةِ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُعَاصِيَاتِ نَذْرُ فِيمَا لَمْ يَنِكْهُ ہم سے ملاقات دینے کی فارن راظمی کی حناف ہنا فرازی کر کے ملاقات دے کبارن اعظم کی لیکن لفاف لازم نے عجد قارن قارن من نظم الناس من ضلالاته اول ما عليه كفال يمين لبسن كذا مذوذ راول قولي قراتنا ابو عاصم المالكي نظرته ابن عبد الملك القاسمي عن الله عليه وسلم نظر الله فيطيعه ومن نظر ينصيه فلا ينسيه قولي قراتنا وسددت القرارات ترى يا ممدن ثابتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم الله غني عن عباده هذا رسول وروا يدي بدون غير مظلومني لازم مزي البتاه يجب اوركو وجهه وقال البزار يقول: "سمعت عن ثابت بن عاصم بن أبي جرير عن سليمان الأحول عن طاووس عن أبي عزن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو بالقعبة بزمامين وقال: "نبوئته ما حال رجل فَقَطَعُوا وَقَالَ رَآتَنَا إِبْرَاهِيمُ فَقُولُوا قَرَأَ وَأَخْبَرَنَا عِيشَا قُلْنَا إِنَّهُ قَدَرِيَ أَنْ بَرَأُوا قَرَأَ وَبِسُلَيْمَانَ الْأَخَرُ أَنَّ طَوْسًا أَخْبَرُوا وَعَنِ الْيَازِدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِدَامَتِهِ يَعْنِي مَذَا قُولُكَ يَا مَنْهُ رُحْ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ مَا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ وَقَالَ رَآتَنَا چولا نظر پاد بھی نظر بیس ناظرین نظر بالمسیئات تنزيل کا حالات حرام ولہ مسجد وظر نظر بالطاعت والنبي الرسول المرہ فیتکلم تکلم تکلم صحیح ہے ایسا نظر بالمسیئات تم سینے ولی استذلہ وذهب ال سورہ حرام ولہ حالات دم سینے اولی قد ولتم سمہ با گروہ نے حسن ایوبانی کرام دارین کے صلی اللہ وسلم باب من نظر ان سما ایامن با فطر نحر اور فطر چاچے لازم انا چیزے بار در نور آخر ادوفر نو کی جدا نظراسی اللہ پیرا خدا روج بنی خزا شمی سورت دار روجنی سب اتفاقی ریوراغ ریو نے قَالَ إِمْرَاتُ دَيْ مُحَمَّدُ النَّبِيِّ وَقَرَأَتْ لَنَا مُظِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَقَرَأَتْ لَنَا مُوسَى مَحَبَّتُهُ وَقَرَأَتْ لَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي خَبْرَةَ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَمْرَسٍ أَسْعَارًا وَذَكَرَ نَظَرَ الْلَّيْلِ يَا دِي يَوْمَ إِنَّ لَصَغَ وَقَامَ أَضْحَى وَبِتْرٍ فَكَانَ لَكَ كَانَ بَقِيَ ورين راضنا عبد الله بن مسلمه قال راضنا يزيد بن ذريع بن هذسان بياري في جبين قال قد ماء ابن عمر فساله رجل رجل قال نظرت انا ثم قلنا يا ابن صلاته ثلاثه اربع قال هذا يوم النحت ما نظر مال من زب زو مکے جد ترقی اگر کوئی شارع عمل کرے کہ ابو فعبان فقار جب اللہ رب قضا نے راوندی ہاں عارف فقار نے اسے بلایا جو دارے بابن علیہ الصلوۃ والسلام نے الارض والاناب والزرع والانضاط ہاں حاضر ترجمے داد شرح ذکر کے خدای سے پسند رہی گلوجی نماز ایمان باللہ لکذر قسم ہے باغ قسم بن بازار چکم صادرہ سے سید والا مال کے مطلب ذکر سے متبادر تنصر قسم مار کو داخل داخل داخل دا مار شامل دا؟ رتنا خل امان و نظور شامل پیش کی تعیب امان اطلاق راضی تو سدق بل مالو کی لم اور مارن اطلاق کے دمار کو ان پر سمین ہو ہر انشیتا حبیض رہا معلوم ہوا کہ اطلاع نمار کو نہایتونی مکان کی بابو نے دی اذا عمر ابو غنرا فرماتا فاحدا رجل من بني القبي يقال له رفاط بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرامر يقال له ميدام ابو جهه فهو ابو ابو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اناه الذين من الصواذ القرات راغ والد القرات بين وامدام يحد من عام غلام ذنبي لزم راقوزه ابا قال لي ربي الرسول الاسلام اذا رح فماله صلىثم راجي قدتم ان شاد یا نبی من من او وندن شراق نتی آ رہی